بدك الله <تصفيق> <تصفيق>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 اللہم اغفر لنا ورحمنا ومشائخنا ووفقنا لما توحب وترضى من القول والعمل وجنبنا الفواحش والمعاصی والخطايا والزلل اللہم اثرنا ولا تغفر علينا اللہم اعطینا ولا تحرمنا اللہم اکرمنا ولا تہننا اللہم ارضنا عنکا وارض عنا اللہم اصلح لنا شاننا كلہ لا الہ الا اللہ أما بعد فبالإسناد المتصر مننا إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى ورضي عنه ونفعنا بعلومه قال باب القنود حدثنا معاذ بن فضالة عن هشام عن يحيى عن نبي سلمة عن نبي هريرة رضي الله عنه قال لأقربن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فكان أبو هريرة يقنط في الركعة الآخرة من صلاة الظهر وصلاة العشاء وصلاة الصبح بعد ما يقول سمي الله لمن حميده الكفار وعن كان الفجد والمغرب. یہ ہونے کے بعد قومہ میں قن پڑھنے کے سلسلے میں ہے حضرت ابو حریدہ رضی اللہ عنہ ایک دفعے کہنے لگے میں ضرور تم کو دکھاؤں گا اور تمہارے قریب کر دوں گا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو پس ابو حریرا رضی اللہ عنہ ظہر کی نماز عشاء کی نماز اور فجر کی نماز میں آخری رکعت میں سمی اللہ لمن حمیدہ کہہ کر جب کھڑے ہوتے تو مومنین کے لیے دعا کرتے اور کفار پر لانت کر دوسری روایت میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں قنوط کا معمول فجر اور مغرب کی نماز میں تھا حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نماز کی ترکیب ہم کو سکھا رہے ہیں پیچھے تکبیر تحریمہ اور اس کے بعد ہاتھ باندھنا اور قوما اور قرات اور پھر آمین اور رقو اور اس کی کیفیت اور رکو میں کیا پڑھنا ہے اس کے بعد اب جو ہے قوما اور اعتدال رکوبے کے بعد کھڑا ہونا وہاں پہنچے ہیں پیچھے بتایا تھا کہ سمیع اللہ لمن حمیدہ کے بعد ربنا لکل الحمد کہنا ہے اور اس کے چار طریقے ہیں ربنا لقل الحمد ربنا و الحمد اللہ ربنا لک الحمد اور اللہ ربنا ولق الحمد یہ چاروں طریقے درست ہیں کسی طرح سے بھی پڑھا جائے صحیح ہے سب کے میننگ ایک ہی ہے کہ یہ اللہ سب تعریف ہیں تیرے ہی لیے ہیں تو ہی سب کا مستحق ہے ہماری تعریف سن لے اور قبول کر لے آگے اس کے بعد کچھ اور بھی کہہ سکتے ہیں یا نہیں امام بخاری نے یہ باب باندھا ہے اس باب کے ساتھ عنوان نہیں ہے بعض نسخوں میں یہ باب مطلق ہے بغیر ترجمہ کی صرف مطلق چیپٹر بابن اور بعض نسخوں میں باب القنوت ہے بظاہر مطلق جو ہے رکھنا زیادہ بہتر ہے بجائے باب القنود کے کیونکہ اس میں آگے قنوط کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی حدیث آ رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر اللہ کی حمد کرتے ہوئے کچھ اور کلمات بھی کہے اور کسی کے کہنے کو پسند کیا اس لیے اس کو مطلق رکھیں تو بہتر ہے بہرحال امام بخاری نے اس باب میں تین حدیثیں پیش کی ہیں پہلی حدیث حضرت ابو حرا رضی اللہ عنہ کی کہ انہوں نے کہا کہ میں تم کو بتاتا ہوں حضور نماز کیسے پڑھتے تھے اور چنانچہ یہ ان دنوں کی بات ہے جب مروان بن حکم مدینہ منورہ کا گورنر کہیں سفر میں گیا ہوا تھا اور اپنی جگہ نائب بنا گیا تھا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کو اور حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نماز پڑھایا کرتے تھے تو انہوں نے کہا میں تم کو حضور کی نماز پڑھاتا ہوں کچھ دنوں تک جیسے حضور پڑھتے تھے تو یہ لفظ اور بھی جگہوں پر آتا ہے یہاں بھی تو حضرت ابوا نے ظہر عشاء اور فجر میں قنوت پڑھا یعنی سمی اللہ لمن حمیدہ کے بعد مومنین کے لیے دعا کی اور کفار پر لعنت کی دوسری روایت میں حضرت انس کہتے ہیں قنوط فجر اور مغرب میں ہوا کرتا تھا ان دو حدیثوں سے استدلال کرتے ہوئے حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ اس بات کے قائل ہیں کہ فجر کی نماز میں پابندی سے اہتمام کے ساتھ قنوط پڑھا جائے جس طرح ہم لوگ کہتے ہیں وطر میں قنوط پڑھیں امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں عشاء کے بعد تین رکعت وطر میں قنوط واجب ہے مگر امام شافعی فرماتے ہیں وطر میں قنوط درست ہے مگر ضروری جو ہے فجر کی نماز میں ہے وہ اس روایت سے استلال کرتے ہیں کہ حضور فجر کی نماز میں قنوط پڑھا کرتے تھے حضرت امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضور کا فجر میں قنوط پڑھنا یہ کبھی کبھار ہوا تھا ایک مہینے کے لیے ہوا تھا معمول دائمی نہیں تھا کیوں حضور نے ایک مہینے تک فجر میں قنوط پڑھا تھا بات یہ ہوئی کہ بنو سلیم اور بنو فزارہ کے کچھ لوگ سن تین ہجری ہجرت کے تیسرے سال ابھی تو مسلمان اتنی زیادہ تعداد میں تھے بھی نہیں اور خاص طور پر پڑھے لکھے حافظ عالم قاری صحابہ تو ابھی کم تھے دیرے دیرے ان کی تعداد بڑھ رہی تھی تو وہ آئے اور کہنے لگے کہ ہمارے یہاں کچھ لوگ اسلام کی طرف راغب ہیں ان کو ذرا اسلام سکھانے کی ضرورت ہے آپ ہمارے ساتھ یہاں سے کچھ پڑھے لکھے علما حفاظ قرا کو بھیجو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھے کہ یہ اپنی نیت میں سنسیئر ہیں مخلص ہیں تو ان کے ساتھ ستر حافظ اور قاری علماء صحابہ کی ایک جماعت کو بھیجا تاکہ وہاں جائیں اور دین کی تعلیم دیں مگر یہ لوگ تو شرارت کی نیت سے آئے تھے مقصد یہ تھا کہ اس طرح سے کسی ٹولے کو اپنے گھیرا میں لے اور شہید کر دیں چنانچہ جب یہاں سے نکلے اور چلتے چلتے کئی دن کی مسافت کے بعد ویر ماؤنا کے علاقے پر پہنچے تو وہاں پہلے ہی اسے آدمی بھیج دیا تھا انہوں نے آ کر کر لیا محاصرہ اور یہ ستر حافظ یہ تو نہتے تھے بچارے ان پر حملہ کیا اور سب کو ایک ایک کر کے شہید کر دیا جب یہ شہید ہو رہے تھے تو انہوں نے اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ تو ہمارا جو حشر ہو رہا ہے اپنے نبی کو ہماری خبر پہنچا دے بس یہی کافی ہے ہمارے لیے انہوں نے دو آدمیوں کو چھوڑ دیا خبیب رضی اللہ عنہ کو اور زید بن الدسی کو اور ان کو زندہ پکڑ کر لے گئی اور مکہ شریف کی بازار میں جا کر بیچ دیا خبیب کو ایک قریش کے ایک خاندان نے خرید لیا ان کو بہت پیسے مل گئے کیونکہ غزب بدر میں خبیب کے ہاتھوں اس خاندان کا کوئی فرد مارا گیا تھا وہ اس کا انتقام اور ریونج لینا چاہتے تھے زید کو ایک دوسرے خاندان نے خرید لیا اور سے ان کو پیسے ملے اور ان کو بھی شہید کرنے کا منصوبہ کیا گیا زید ابن الدسی کو شہید کر دیا گیا خبیب کو کچھ دن تک رہنے دیا گیا ان کو باندھا ہوا تھا زنجیروں میں ایک جگہ بٹھایا ہوا تھا, رکھا ہوا تھا عجیب بات جس گھر میں وہ رکھے ہوئے تھے وہ ان اس گھر کی عورت کہتی ہے کہ میں دیکھتی دی تھی دی کہ زید کے پاس عجیب عجیب فروٹ ہیں گریبس کھا رہے ہیں کبھی کچھ اور کھا رہے ہیں کبھی کچھ کھا رہے ہیں حالانکہ مکہ میں کہیں نہیں ہوتی ان دنوں تو یہ مجھے تعجب ہوتا تھا کہ ان کے پاس یہ سارا فروٹ کہاں سے آتا ہے لیکن وہ کھاتے ہوتے تھے ان غیب سے نعمتیں ملتی تھی حضرت مریم علیہ السلام کی ایک بچہ جو ہے کھیلتا کھیلتا کرول کرتا ہوا خبیب کے پاس چلا گیا خبیب کے ہاتھ میں استرا تھا وہ اپنی حجامت بنوا رہے تھے تیاری کر رہے تھے شہادت کے لیے تو جب اس ہاتھ میں اور وہ چھوٹا بچہ ان کی گود میں تو وہ عورت نے دیکھا تو اس کی تو چیخ نکل گئی کہ میرا بچہ گیا یہ مار ڈالے گئے قیدی حضرت خبیب نے کہا تو ڈر نہیں میں ایسا ظالم نہیں ہوں کہ کسی اور کا بدلا کسی سے لوں نہیں میں اس بچے معصوم بچہ ہے اس کو کیا کرنا پیار محبت کر کے پہ چھوڑ دیا اس کو انہوں نے حضرت خبیب کو لے جا کر کے شہید کر دیا وہاں پر ہے کہ جب حضر خبیب کو سولی کے پاس لائے ہیں تو ابو سفیان نے کہا کہ خبیب تمہیں یہ پسند رہے کہ تمہاری جگہ محمد کو سلی پہ چڑھا دیا جائے خبیب نے کہا توب اللہ، تو کیا بکواس کرتا ہے واللہ خدا قسم خدا کی مجھے یہ بھی پسند نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں کوئی کانٹا چوبے اور میں اپنی جگہ چین سکون سے بیٹھا جائے کہ ان کو میری جگہ قتل کیا جائے ایسی بات مت کرنا حضرت ابو ابو سفیان اس وقت ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے حیران کہ ایسی محبت اور ایسا عشق تو کسی کہیں نظر نہیں آتا خیر ان کو جب سولی کی طرف لے آئے قتل کرنے کے لیے تو انہوں نے کہا کہ مجھے دو رکھ نماز پڑھ لینے دو انہوں نے کہا ٹھیک ہے پڑھ لو انہوں نے دو رکھ نماز پڑھی کہنے لگے اگر تم کو یہ اگر مجھے یہ خطرہ نہ ہو کہ تم یہ سمجھو گے کہ میں موت کے ڈر سے لمبی نماز پڑھ رہا ہوں تو میں اور لمبی نماز پڑھتا لیکن میں موت سے ڈرتا نہیں ہوں انہوں نے جب سولی پہ چڑھایا تو اس وقت خبیر کہنے لگے فلسط ابالی خین اختل مسلم جم بن کان اف اللہ مسرائی ودا لفی داطل الہ ویشا یو بارک فیسال ممزائی مجھے کچھ پرواہ نہیں ہے جب اللہ کی خاطر میری جان جائے اور گردن کٹے چاہے میرا دھڑ ادھر پڑے یا ادھر پڑے جدھر بھی پڑھے اللہ کی رضا کے لیے میری جان جا رہی ہے قربانی کے لیے تیار ہے اور یہ سب اللہ کی رضا کے لیے ہے اگر اللہ چاہے تو میرے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے میں برکت دے سکتا ہے یہ انہوں نے شہر پڑے اس کے بعد ان کو سولی پہ چڑھا دیا گیا شہید کر دی گئی یہ ان ستر حضرات کا حشر ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبری علیہ السلام نے آ کر اطلاع دے دی کہ آپ کے ساتھیوں کے ساتھ غداری ہوئی ہے اور سب کے سب شہید ہو گئے ہیں بس یہ نیوز سننا تھا کہ حضور تو ایک دم بے چین پریشان ہو گئے ہوش آواز گم ہو گئے اللہ بڑی ماں مصیبت مشکل سے آج کوئی چھوٹا سا مدرسہ شروع کیا ہو اور اس میں ستر علماء تیار ہوئے ہوں اور اس چھوٹے مدرسے سے ان ستر کے ستر کو لے کر شہید کر دیا جائے غزب بدر میں تین سو تیرہ صحابہ تھے پورے مدینے میں ایک ہزار سے اوپر صحابہ نہیں تھے اس وقت غزب و میں صرف ایک ہزار گئے تھے اور ان میں سے سیونٹی کو اور وہ بھی حافظ عالم اور ان کو شہید کر دیا جائے حضور کو کتنی تکلیف ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے چین ہو گئے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن فجر کی نماز میں قنوط پڑھا اور ان قبائل پر بدعا کی جنہوں نے اس طرح سے ان کے ساتھ معاملہ کیا تھا آگے آ رہے الفاظ اللہ بنی لحیان اور رعل و عصت است اللہ و ان ان قبائل پر اللہ تو اپنی لانت نازل کر اپنا قہر ان کے اوپر نازل کر ایک مہینے تک حضور فجر میں یہ دعا پڑھتے رہے اور کچھ اور بھی دعائیں اس کے اندر شامل کی اس کے بعد اب صلی اللہ علیہ وسلم نے سکوت اختیار فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ اس طرح لعنت کرنے کی نہیں تھی آپ بہت صبر والے تھے بہت رحم دل تھے معمول شریف کسی کو لانت دینے کا نہیں تھا ایک موقع پر غزب احد کے موقع پر ہی شاید یا کسی اور موقع پر کسی نے کہا یا رسول اللہ ادعو علی المشرکین مشرقین پر بدعا کرو لانت کرو تو حضور نے فرمایا کے لیے نہیں بھیجا گیا ہے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے تو وہ موقع اور تھا یہاں چونکہ ایک بہت ایسا واقعہ پیش آیا تھا کہ اسے بہت بڑا دھکا لگا تھا تو بے چینی میں حضور سے یہ بدوا نکل گئی ورنہ عام طور پر ایسی لعنت کرنے کا معمول نہیں تھا تو حضور نے اس وقت ایک مہینے کے لیے فجر میں قنو پڑھا تھا یہ بے شک ہم مانتے ہیں حضرت امام شافی رحمتہ اللہ علیہ نے اس کو سنت مستملہ مان لیا لیکن امام ابو حنیفہ نے کہا ہمیشہ نہیں گاہے گاہے کبھی کوئی ضرورت پیش آ جائے تو قنوط نازلہ پڑھ سکتے ہیں اور اگر کوئی بہت بڑی ناگہانی مصیبت ہو تو صرف فجر میں نہیں بلکہ پانچوں نمازوں میں پڑھا جا سکتا ہے قنوط نازلہ ظہر اثر مغربی شا سب میں پڑھ سکتے ہیں اگر کوئی بہت بڑی مصیبت پیش آ جائے عموماً معمول تو یہ ہے کہ قنوط نازیرہ فجر میں پڑھا جاتا ہے جب کوئی بہت بڑی مصیبت پیش آئے جیسے ابھی پچھلے دنوں وہاں فلسطین میں جو حال احوال ہوئے تو قنوط پڑھا گیا مساجد کے اندر اس لیے کہ مسلمان بہت تکلیف میں تھے پریشان تھے اس کے دعا کرنے کے فوائد ہیں فجر میں پڑھ لیتے ہیں اللہ سنتے ہیں اور اس کے نتائج اور اثرات اور برکات جو ہیں پھیلتے ہیں اس لیے قنوط کو وہاں پر پڑھا جائے اب جب قنوط نازلہ جب پیش آیا اس وقت اس کیلئے اللہ عینی رحمت اللہ علیہ نے سب دلائل بھی پیش کی ہیں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی طرف سے حضر ابو مالک الاشجعی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بھی نماز پڑھی ہے حضور نے قنوط فجر میں نہیں پڑھا تھا ابو بکر کے صدیق کے پیچھے انہوں نے بھی نہیں پڑھا تھا عمر کے پیچھے انہوں نے بھی نہیں پڑھا تھا معلوم ہوا کہ معمول نہیں تھا پڑھنے کا جو پڑھا تھا وہ کبھی کبھار ایک مہینے کے لیے پڑھا تھا یہ ہے اب اس کے بعد لانت کرنا کسی مسلمان پر لانت کرنا تو کسی صورت میں درست نہیں غیر مسلم کافر پر بھی نام لے کر لانت کرنا کہ زید عمر بکر کہ اوپر لانت یہ درست نہیں غیر مسلم کافر کا نام لے کر بھی لانت کرنا صحیح نہیں امام غزالی رحمتہ اللہ لے کہتے ہیں ہاں اوصاف کے اوپر لانت کرنا درست ہے کہ جنہوں نے ایسی حرکتیں کی ہیں ان پر لانت اور جو ایسے اوصاف سے متصف ہوں جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعض مخصوص اوصاف پر لانت کرتے ہیں قرآن شریف میں بھی لعنت اللہ لعنت اللہ الفاسقین تو یہ فاسق پر لانت جھوٹے پر لانت غدار پر لانت اور حدیثوں میں آتا ہے کہ جو ہمارے ساتھ خیانت کرے اس پر لانت اور جو ماتم کرے اور نوحہ کرے موت میت کے موقع پر اس پر اللہ کی لانت جاتی ہے تو کسی صفت اور کسی وصف کے اوپر لانت کرنا درست ہے کسی شخص کے اوپر لانت کرنا یہ درست نہیں اللہ یہ کہ اس کافر کا کفر پر مرنا یقینی طور پر معلوم ہو جیسے فرون حامان، قارون شداد ابو جہل ابو الحب شیطان ابلیس ملعون، تو ایسوں کے اوپر لانت کرنا جہاں قرآن حدیث سے معلوم ہے کہ یہ کفر پر ہی مرا ہے یا مرنے والا ہے تو اس پر لانت کرنا درست ہے جس کے متعلق یقین کے ساتھ معلوم نہ ہو کہ اس کا خاتمہ کیسا ہوگا اس پر نام لے کر لانت کرنا درست نہیں یہاں جو حضور نے لعنت کے الفاظ استعمال کیے تھے وہ ایسوں پر کہ جنہوں نے اس طرح غداری کی اور اس طرح ان پر سمجھئے کہ ظلم کر کے شہید کیا تو یہ مخصوص شخص پر لانت نہیں تھی بلکہ ایسے اوساف والوں پر لانت تھی اس کی اجازت ہے اور پھر قنوت جو فجر میں پڑھتے بھی ہیں تو وہاں پر کیا لفظ بولتے ہیں اللهم العن الكفرۃ الذين يسدون عن سبيلک ويكذبون رسلک ويقاتلون اولیاءک ويخالفون کلمتک یعنی اللہ ان کفار پر لعنت کر جو دوسروں کو بھی تیرے راستے سے روکتے ہیں تیرے پیغمبروں کو جھوٹا کہتے ہیں اور تیرے دوستوں سے لڑتے ہیں اور تیری بات کی مخالفت کرتے ہیں تو جو کافر ان اوصاف سے متصف ہوں ان پر لانت ہے جو ان اوصاف سے متصف نہیں جو ہمارے نیبر ہیں پڑوسی ہیں جن کا ہم سے کوئی جھگڑا لڑائی نہیں ہے ان پر ہم لانت نہیں کرتے اگر لعنت کرتے بھی ہیں دعائیں قنوت میں تو ایسے کفار پر جو شریر ہیں جو غنڈے ہیں جو سرغنے ہیں جن کا کام ہی اللہ کے حکم کی خلاف ورزی اور اللہ کے دوستوں کو مارنا اور قتل کرنا ایسے کافروں کے اوپر کہ جنہوں نے کسی نے ان میں سے بعض تو ایسے ہیں بعض ان کے لیڈر جو ابھی موت و حیات کی کشم و ہے چار لاکھ مسلمانوں کا قتل کیا ہے بن یوسف کی طرح اور پتہ نہیں کتنے کی ہزاروں اے کیا نقصان کیا ہے ادھر سے ادھر اور پوری دنیا میں تہس نہس مچا دیا ہے تو ایسے افراد اور ایسے اشخاص کے اوپر لعنت کرنا یہ سمجھیے کہ ان اوصاف کے ذریعے سے یہ درست ہے کہ جو ایسا کرتے ہیں اور ایسی حرکتیں کرتے ہیں ان پر اللہ کی لانت جائے تو دعائے قنوط میں بھی ہم جو ہیں جو ہمارے ساتھ مصالحت سے رہتے ہیں ان پر بد دعا نہیں کرتے ہیں صرف ایسوں پر جو ہمارے اوپر ظلم کرتے ہیں اور ظالم کے حق میں بد دعا کرنا یہ تو سارے مذاہب میں جائز ہے کوئی مذہب ایسا نہیں کہتا کہ ظالم پر بد دعا نہ کی جائے تو ظالم پر بد دعا کرنا ہر مذہب میں درست تو ہمارے یہاں بھی ظالم کے اوپر بد دعا کرنے کی اجازت ہے تو یہ قروط جو فجر میں پڑھا جاتا ہے صرف ظالم پر بد دعا کے لیے پڑھا جاتا ہے اور یہ کہ درست ہے اس کو امام بخاری رحمتہ اللہ کہہ رہے ہیں ویسے آگے امام بخاری نے ایک اور حدیث بیان کی کہ قومہ کے اندر جس طرح قروط پڑھ سکتے ہیں اللہ کی حمد و ثناء والی حدیث پیش کرتے ہیں جو آگے حضرت ذرقی سے منقول ہے کنہ یوم و نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ایک روز ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رکو سے اپنا سر اٹھایا اور سمیع اللہ لمن حمیدہ کہا جس کا ترجمہ یہ ہے اللہ پاک سن لیتے ہیں اس شخص کی بات جو اس کی حمد کرتا ہے یعنی اللہ قبول کر لیتے ہیں اللہ اکسپٹ کرتے ہیں اس شخص کی بات جو اللہ کی پریز کرتا ہے تو ایک آدمی پیچھے سے بول پڑا زور سے اے ہمارے رب ربنا ولک الحمد بنا ولقل کثیرن طیبن مبارکی اے ہمارے رب تیرے ہی لیے سب تعریف ہے ایسی تعریف جو بہت زیادہ ہو جو عمدہ اور پاکیزہ ہو اور جس میں خوب برکت ہو ایسی تعریف تیرے لیے ایسی پریز جو بہت زیادہ ہو اور جو عمدہ اور بہترین اور عمدہ سے عمدہ اچھی سے اچھی پاکیزہ تعریف اور ایسی تعریف جس میں برکت ہی برکت ہو یہ تعریف تیرے لیے ہے سب سے عمدہ اور اچھی پریز خیر یہ اس نے کہہ دیا جب حضور نماز سے مڑے اور سلام پھیرا تو اس کے بعد فرمایا بھئی ایسا جملہ کس کی زبان سے نکل گیا تھا تو ایک صحابی بولا میری زبان سے تو حضور نے فرمایا میں نے تیس سے زیادہ فرشتوں کو دیکھا کہ دوڑے جا رہے ہیں کہ کون اس کو پہلے لکھتا ہے اور نوٹ کر کے اللہ کے دربار میں پہنچاتا ہے تیس سے اوپر فرشتے دوڑے اور چاہتے تھے کہ ہر ایک اس کو نوٹ کرے اور کے پاس پہنچائے اتنا بہترین اور اتنا عمدہ جملہ اس نے کہا اللہ پاک بھی خوش ہو جائیں اللہ راضی ہو جائیں ایسی پریز اور ایسی حمد اس نے اللہ کی, کی ہے معلوم ہوا کبھی کبھی قوما میں ربنا لقل حمد کے بعد کچھ اضافہ بھی کر لیں تو حرج نہیں ہے یہ پڑھا لے تو بڑھا لیں تو بہتر ہے ربنا لکل حمد حمدن کثیر مبارکن فی فیہ۔ اگر موقع ہو وقت ہو پڑھ لیں اس کو فرشتے دوڑے دوڑے آئیں گے جلدی جلدی نوٹ کریں گے اور الہی پر تمہاری یہ حمد پہنچے گی اور اللہ کی رحمت جو ہے تمہارے اوپر اترے گی نازل ہوگی اس لیے اس کو بڑھا لینے میں حرج نہیں ہے اجازت ہے اس کے بڑھانے کی بہرحال یہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے قوما کی حالت میں کیا پڑھنا ہے اس کو بیان کیا آگے فرماتے ہیں بابو تمانی فاور سہو مینر رکوئی یہ باب اس بحان میں کہ جب رکوع سے سر اٹھائے تو اطمینان سے کھڑے رہیں وہ قال ابو حمید رفع النبي صلى الله عليه وسلم واستوى حتى يعود كل فقار مكانه ابو حمید کہتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع سے اپنا سر اٹھایا اور سیدھے کھڑے رہے حتا کہ ہر من کا اپنی جگہ پہنچ گیا فقار فقارتن کی جمع ہے من کا جوڑ اور لمز تو اگر ہماری انگلی یوں ٹیڑی ہے تو ہر جوڑ اپنی جگہ نہیں ہے لیکن یوں سیدھی ہیں تو ہر ہر جوڑ اپنی اپنی جگہ ہے تو رکو میں تھے حضور سیدھے کھڑے ہوئے تو اطمینان سے ایسے کھڑے رہے کہ ہر جوڑ اپنی جگہ کے اوپر پہنچ گیا اور سیدھے کھڑے رہے اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر سجدے کے اندر تشریف لے گئے تو یہ ضروری ہے اطمینان سے کھڑے رہے عموماً پیچھے بتایا تھا ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے رکو میں آدھی ہیں اور سدے میں, میں فوراً نہیں جانا چاہیے بلکہ سیدھا کھڑا ہونا چاہیے اور اس کے بعد اطمینان سے سجدے میں جانا چاہیے اس کو کہتے ہیں تمانینت اطمینان اعتدال حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ کی تو یہ تمامین اعتدال رکن ہے اس کے بغیر نماز ہوگی ہی نہیں ہمارے یہاں راجح قول وجوب کا ہے کہ واجب ہے اگر اس کو نہ کرے تو نماز میں خلل واضح خلل لازم آئے گا دوسرا کال سنیت کا بھی ہے کہ تمامینت سنت ہے اور سمجھئے کہ ترک سنت کی وجہ سے ثواب نقص ہوگا مگر نماز ہو جائے گی تو یہ امام بخاری کہتے ہیں کہ اطمینان ضروری ہے یہاں پر وہی رتیفہ جو سنایا تھا حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ وہاں سے مولانا داؤد صاحب مظاہری دار مظاہرالن سہارنپور سے فارغ ہوئے یہاں پر چھوٹی موٹی تنخواہ پر کام کر رہے تھے لکھنؤ یا کہیں سے کسی نواب کے یہاں سے بڑی تنخواہ کی پیشکش آ گئی تین سو روپے مہانہ جو کچھ بھی وہاں چلے گئے اب وہاں نواب کی یہاں خوب لکھائی اور کتابت وغیرہ ہر وقت بزی رہنا اور نواب کو حدیث وغیرہ کا ذرا شوق تھا تو اب انہوں نے وہاں سے خط لکھا حضرت کو لکھتے رہتے تھے ایک خط آیا کہ یہاں ایک عجیب مصیبت پیش آ گئی ہے کہ نواب صاحب جو ہیں وہ رفیع دین کرتے ہیں رکو کے بعد سبھی اللہ علیہ حمیدہ اور رکو کے بعد ہاتھ کھڑے کے کھڑے رکھتے ہیں اور چھوڑتے نہیں ہیں اور پھر کھڑے کھڑے رکھ کر ہی سڈنی میں جاتے ہیں اور کہتے ہیں بھائی حدیث میں یہ تو آئے حضور نے رکو کے بعد رفیع دین کیا لیکن کہیں یہ نہیں آیا کہ اس کے بعد ہاتھ چھوڑے ہو تو یہ کوئی حدیث پیش کرو تو میں ہاتھ چھوڑوں گا ورنہ میں تو ایسے ہی رکھوں گا اور مجھے بھی کہتے ہیں کہ تو بھی ایسی نماز پڑھ اب مجھے مجبوری کی وجہ سے نوکری کی مجبوری ہے ویسا کرنا پڑتا ہے ان کو تو کچھ دن سے مشق ہو گئی ہے وہ تو کرتے ہیں اس طرح لیکن میں اس طرح سدے میں جاتا ہوں تو ادھر ادھر گرتا ہوں تو مجھے کوئی حدیث لکھ کر بھیجو تاکہ میں ان کو بتاؤں اور ہاتھ چھوڑنے کے لیے کوئی دلیل ملے حضرت شیخ رحمت اللہ نے یہی حدیث لکھ کر بھیج دی یا کلو فقار حضور کھڑے رہتے اس طرح کہ ہر جوڑ اپنی جگہ پہنچ جاتا تو اگر ہاتھ کھڑے ہو اس طرح تو ہر جوڑ اپنی جگہ نہیں ہے رونگ جگہ کی اوپر ہے جب ہاتھ چھوڑ دیں گے تو ہر جوڑ اپنی جگہ پہنچ جائے گا یہ حدیث لکھ کر بھیج دی تو ان کو تسلی ہوئی اور انہوں نے ہاتھ چھوڑنا شروع کیا یہیں سے ایک اور بات بھی معلوم ہوئی آپ حضرات حرمین شریفین جائیں گے تو یہ سلفی غیر مقلد حضرات کو دیکھو گے کہ وہ سمی اللہ علی من حمیدہ کے بعد یوں ہاتھ کھڑے اٹھا کر دعا کرتے ہیں اور سمجھیے کہ ایسا کھڑے رہتے ہیں رب الحمد البن مبارک انتعیبن اس طرح پڑھتے ہیں تو یہ ان کا عمل اس حدیث کے خلاف ہے اس حدیث میں کیا ہے سمی اللہ علی من حمیدہ کے بعد ہر جوڑ اپنی جگہ پہنچ جاتا تھا تو اگر آپ کے ہاتھ کھڑے ہیں دعا کرے تو جوڑ اپنی جگہ نہیں تمہاری سنت کے خلاف ہے حدیث کے خلاف ہو رہی ہے نماز اور یہ ان کے بڑے شیخ عبد العزیز یا ابن الباز سے پوچھا گیا تھا تو انہوں نے اس میں کہا کہ کوئی حیرت نہیں ہاتھ اٹھاؤ پہلے منع کیا تھا ہاتھ نہ اٹھائے پھر کہا ہاتھ اٹھا سکتے ہیں تو اب یہ فتوے میں چینج اور تبدیلی اور وہ بھی حدیث کے خلاف یہ حدیث یا تو ان کو پتا نہیں تھی یا پتا تھی تو پھر کیوں اس کی خلاف ورزی کی قیاس کے ذریعے سے کہ انہوں نے ان سے پوچھا گیا اس کی دلیل کیا تو انہوں نے کہا قیاس کے ذریعے سے وہ ہاتھ اٹھاتے بعض لوگ یہاں باندھ دیتے ہیں ہاتھ ہاں یہ میری غلطی ہوگی ہاتھ اٹھانا نہیں ہاتھ باندھتے ہیں یہاں یہ میری مسٹیک ہوگی اس سمے اللہ علیہ حمیدہ باندھتے ہیں پھر کھڑے رہتے ہیں تو اس کی دلیل ان سے پوچھی گئی تو انہوں نے کہا کہ دلیل اس کی یہ ہے کہ جب بھی کھڑے ہوں تو ہاتھ باندھنا ہے تو یہاں بھی ہم کھڑے ہیں اس لیے ہاتھ باندھنا ہے چھاتی کے اوپر تو یہ تو قیاس ہوا ہم کو کہتے ہیں قیاس مت کرو اور خود جو ہے ایسا قیاس کرتے ہیں اور وہ قیاس بھی مقابلتی نس یا نس کے مقابلے میں حدیث ہے حضور کی سانپ اور اس کے مقابلے میں اپنی عقل کا گھوڑا دوڑا دیں تو یہ حدیث یاد رکھی یہاں بخاری نے اس کو نقل کیا ہے ترجمت الباب میں ابو حمید کے حوالے سے اور ویسے سند متصل کے ساتھ یہ روایت ابو داود شریف کے اندر ہے کہ حضور کھڑے ہوتے دے سمی اللہ کے بعد تو اطمینان سے کھڑے ہوتے اور ہر جوڑ اپنی جگہ پہنچ جاتا اس لیے یہاں ہاتھ باندھنا غلط ہے سیدھے ہاتھ چھوڑ دینا چاہیے اطمینان سے کھڑے رہنا چاہیے یہ سمجھئے کہ ہے آگے روایت سند کے ساتھ پیش کر رہے ہیں حدثنا ابو الولید قال حدثنا شعبہ عن اللہ عنہ یا سلاۃن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فکان یصلی فاذا رفع راسه من الرکوع قام حتى نقول قد نسی <نَسِيَا> حضرت انس رضی اللہ عنہ ہمارے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی صفت بیان فرماتے تھے تو آپ نماز پڑھتے تھے یہاں تک کہ پھر جب رکوع سے سر اٹھاتے تھے تو کھڑے رہتے یہاں تک کہ ہم کہتے کہ بھول گئے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سبحانه لمن حمدا بعض مرتبہ کھڑے رہتے تو ہم لوگ تو کس کی عادی ہیں جٹ سے ربل ہم دڑام سے سیدھے سیدھے میں امام سے پہلی لیکن یہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ رکو کے بعد کھڑے رہے تھے بعض مرتبہ آپ کا یہ قیام اتنا لمبا ہو جاتا کہ ہم کو وہم ہونے لگتا کہ حضور بھول گئے کیا آگے سیدھا کرنا ہے حضر شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس طرح سے لمبا قیام ہمیشہ کا معمول نہیں تھا کبھی کبھار گاہے گاہے اور یہ کب ہوتا تھا جب حق جل مجدو کی طرف سے خصوصی تجلیات اور انوارات کی بارش برستی تو اس وقت اچانک ایک دم ان تجلیوں اور انوارات کی وجہ سے حضور سختے میں پڑ جاتے اور تھوڑی دیر کے یہ قیام لمبا دیتے کر دیتے اللہ کی ہم و سنا میں بزی رہتے اس کے بعد پھر دھیرے سے سدے میں جاتے اسی لیے صحابی نے کا حتیہ نقول قد نسیح اگر یہ ہمیشہ کا معمول ہوتا تو صحابی یہ کیوں کہتے کہ ہم کہتے کہ حضور کو بھول ہو گئی کیونکہ معمول ایسا کرنے کا نہیں تھا تو کبھی کبھار ایکدھ مرتبہ ایسا ہو گیا تو صحابی نے کہا یار حضور بھول گئی یا کیا ہوا اگر معمول ہوتا تو یہ نہ بولتے کہ ہم کہتے کہ حضور بھول گئے ہیں یہ لفظ بتا رہا ہے کہ ہمیشہ ایسا کرنے کی عادت نہیں تھی من حضور رب بنا لقل حمد کہہ کر پھر آگے سدے کے اندر چلے کرتے تھے یہ گاہے گاہے کبھی کبھار ایسا ہوتا تھا آگے حدثنا ابو قال حدثنا عن الحکم عن حدید کا رکو سجدہ رکو سے سر اٹھانا دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنا یہ چار عمل تقریبا تقریبا برابر سرابر ہوتے تھے یہ روایت پیچھے گزر چکی ہے میں اس کا مطلب سمجھا چکا ہوں کہ تقریباً تقریباً سیم ہوتے تھے سیم نہیں کیونکہ رکو میں تو تین تصبی ہے سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم اور سدے میں تین تصبی ہے سبحان ربی اللہ سبحان ربی العلی سبحان ربی العلی اور قوما میں صرف رب ن الحمد ہے اور جلسہ کے اندر اللہ فرنی ورمنی وافنی ورژنی وجبنی یہ تھوڑا سا ذکر ہے دعا ہے جلسہ بین سجد میں تو ظاہر ہے یہ ربنا لقل حمد اور تین تصبی سیم نہیں ہے تھوڑا فرق ہے دونوں میں تو صحابی نے قریبا من منسو کہا کہ تقریبا سیم, سیم ہوتے تھے کہ حضور رکو میں جتنی دیر لگاتے تھے تو کھڑے ہو کر بھی اتنا اطمینان سے کھڑے رہتے تھے سجدے میں جتنی دیر لگاتے تھے تو بیٹھ کر بھی اتنا اطمینان سے بیٹھتے تھے اور پھر دوسرے سجدے کے اندر جایا کرتے تھے تو ہمیں یہ قوما اور جلسہ یہ ڈما دم نہیں کرنا چاہیے ذرا اطمینان سے کرنا چاہیے اس کو امام بخار یہاں کہتے ہیں حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نبي قلاب قال كان مالك بن حبيديث كيف كان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وذاك في غير وقت صلاة فقام فأمكن القيامة ثم ركع فأمكن الركوع ثم رفع رأسه فانصبه نية قال فصلى بنا صلاة شيخنا هذا أبي زيد وكان أبو زيد ذا رفع رأسه من السجدة الآخرة استبا قاعدا ثم نهضه مالک ہمیں دکھاتے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسی تھی اور یہ نماز کے وقت کے علاوہ ہمیں تھا نماز کے وقت کے فرض نماز کا ٹائم نہیں تھا ٹیچ تھے کہ آ جاؤ میں حضور کی نماز سکھاتا ہوں ہم لوگ بھی جب میں شروع میں پڑھتے تھے تو ہمیں یاد ہے شروع سال میں جب نئے نئے طلبہ داخل ہوتے تو حضرت جو ہے سب بچوں کو اکٹھا کرتے اور ان کو نماز کا طریقہ سکھاتے اور دھیرے دھیرے نیت یوں باندھنی ہے اور ہاتھ یہاں باندھنے ہیں قرآد یوں کرنی ہے روکو یوں کرنا ہے کھڑا یوں رہنا ہے سجدہ یوں کرنا ہے جاتے ہوئے اس طرح جانا ہے یہ سب سکھاتے تھے تو حضرت مالک بن الحبیری صحابی بھی اپنے اسٹوڈینٹس کو بتاتے تھے کہ آ جاؤ میں تم کو نماز کا طریقہ اور اس کی ترکیب سکھاتا ہوں ان کو لے کر بیٹھتے اور اس کا طریقہ اور ترکیب ان کو سکھاتے تھے اگر کسی کو سیکھنا ہو تو ہم بھی سکھائیں گے تعلیم السلام لے آئیں گے اور بٹھا کر کے خارج وقت میں درس میں نہیں کسی دن بدھ کو یا جمعرات کو کوئی ٹائم نکال کر یا مغرب بات یا کسی اور ٹائم پر بیٹھ کر کے ایک طرف ہلکا لے کر کے تعلیم الاسلام میں سے ہم دیکھ کر کے پڑھتے جائیں گے اور اس میں سے بتا دیں گے کہ یہ یوں کرنا ہے یوں کرنا ہے تاکہ سمجھ میں آ جائے یہ فرض ہے یہ واجب ہے یہ سنت ہے اور یہ مستحب ہے اور یہ صحیح طریقہ ہے بہرحال صحابی جو ہیں وہ اپنے شاگردوں کو سکھاتے تھے چنانچہ کھڑے رہے تو ام کن القیام یعنی اطمینان سکون کے ساتھ کھڑے رہے رکو کیا تو رکو بھی اطمینان سکون سے رکو کیا پھر سر اٹھایا رکو کے بعد تو یہاں لفظ ہے فن سب ہنتن دھیرے دھیرے سے کھڑے ہوئے اور دوسری جگہ لفظ ہے فن پھر فن سطح کہ تھوڑی دیر کے لیے چپ رہے یعنی سمی اللہ علیہ حمیدہ کہہ کر کے سیدھے نہیں چلے گئے رکو میں تھوڑی دیر کھڑے رہے چپ چاپ کسی کو کچھ آواز نہیں آ رہی تھی اور اس کے بعد جو ہے سجدے کے اندر گئے پھر آگے کہنے لگے جو لفظ ہے کہ ہماری جو شیخ ہیں ابو یزید وہ جس طرح پڑھاتے ہیں اس طرح کی نماز پڑھائی اور ابو یزید جب دوسری دوسرے سجدے سے سر اٹھاتے اور دوسری رکت کے لیے کھڑے ہوتے تو پہلے بیٹھتے پھر کھڑے ہوتے یہ آج کل کے غیر مقلدوں کے یہاں یہ بھی ہے کہ پہلی رکت کے بعد بیٹھتے ہیں پھر کھڑے ہوتے ہیں اور وہاں امام شافی رحمۃ اللہ علیہ کی یہاں بھی یہ قول ہے کہ تھوڑی دیر بیٹھ کر پھر کھڑے ہوں لیکن ہمارے یہاں پہلی رکعت کے بعد بیٹھنا نہیں ہے سیدھے کھڑے ہو جانا ہے کہاں یمو اعلیٰ صدور قدم ہی ہے یہ آگے باپ آ رہا ہے وہاں بتا دیں گے بہرحال یہ الگ مسئلہ ہے اس جگہ صرف یہ بتانا ہے کہ بھائی رکو کے بعد سیدھا کھڑے رہیں اور روکو سے ذرا سا سر اٹھا کر فوراً سدے کے اندر نہ چلے جائیں عموماً جلد بازی میں ایسا ہوتا ہے تو نماز میں ذرا اطمینان سے نماز پڑھنی چاہیے جلد بازی نہیں کرنی چاہیے اللہ مجھے بھی جلد بازی سے بچنے کی توفیق دے اور اطمینان سے نماز پڑھنے کی توفیق دے ہمیں بھی ہاں کسی دوست نے ٹیکس کیا پتا نہیں کس نے کیا مولانا صاحب ٹو عشاء عشا نماز ایٹ او کلاک اس کے بعد درس دینا اور جلدی جلدی درس مت دینا اطمینان سے دینا ڈونٹ رش میں نے کہا چلو اس نے کوئی اچھا ٹیکس کیا ہے یہ میرا کوئی ناسح ہے کہ مولے صاحب بہت جلدی کرتے ہیں تو اس لیے میں بھی ذرا اطمینان سے بولا تاکہ ہر بات اچھی طرح سمجھ میں ا جائے بہرحال اگے باب ان یحییبی تکبیر حین جدو کہ تکبیر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں تو اس کو امام بخاری بیان کر رہے ہیں نیکسٹ ویک پڑھ لیں گے اس کو واخر دعوانان الحمد لله رب العالمين وصلی الله وسلم على سيدنا محمد والی اللہم و صحابی اجمعی سبحانك اللهم وبحمدك تشهد لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك اللهم ربنا لك الحمد حمدا دائما ولك الشكر شكرا دائما اللهم ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مبارک كان في من السماوات و من الارض و من ما بينهما و من ما شئت من شيء بعد اللهم صل على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله و اصحابي وسلم تسليما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا زدنا علما اللهم اننا نسالك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا حلالا طيبا واسعا و من كل داء اللهم اننا نسالك العفو والعافيه والمعافاه الدائمه في الدين والدنيا والاخره اللهم انا نسالك ايمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا اللهم انا نسالك الصحه والعفوه والامانه وحسن الخلق والرضا بالقضاء وبرده بعد الموت ولذته النظر الى والشوق الى لقائك في غير ضراء مضره ولا فتنه مضلله يا ارحم الراحمين محض من سبقي पूरी पूरी مغفرت بخشيش فرما هم من سي فرما ہمارے ساتھ رحم اور کرم کا معاملہ فرما آفو اور صفح کا معاملہ فرما رحم اور کرم کا معاملہ فرما اے اللہ پوری امت کے ساتھ رحم کرم کا معاملہ فرما پوری امت کی مغفرت فرما پوری امت میں ہدایت کی ہواؤں کو عام فرما ہمیں بھی ہدایت نصیب فرما ہمارے ذریعے تیری مخلوق کو ہدایت نصیب فرما تیری مخلوق کو ہدایت پر لانے کے لیے ذریعہ سبب کے طور پر ہمیں قبول فرما ہم سب کو مکمل ہدایت نصیب فرما صراط مستقیم پر استقامت نصیب فرما ایمان کی حلاوت نصیب فرما ذکر کی لذت نصیب فرما اپنی معرفت کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما اپنی ذات کے ساتھ ذاتی تعلق محبت نصیب فرما حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عشق نصیب فرما سنتوں سے محبت عطا فرما سنتوں کو زندہ کرنے کی توفیق نصیب فرما نوجوان نسلوں پر رحم فرما ان کے دین ایمان کی حفاظت فرما پانچ وقت کی نمازوں کا اہتمام نصیب فرما نماز صحیح طرح سے پڑھنے کی توفیق عطا فرما سنت کے مطابق نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما نماز میں چوری کرنے سے حفاظت فرما نماز میں ادھر ادھر دیکھنے سے حفاظت فرما رکو سجدہ صحیح کرنے کی توفیق عطا فرما قوما اور جلسہ صحیح کرنے کی توفیق عطا فرما ہماری ٹوٹی پھوٹی لولی لنگڑی نمازیں قبول فرما صحیح طرح سے پڑھنے کی توفیق عطا فرما یار ہمرن احمین جو کچھ پڑھیں سیکھیں سنیں اس کو ہمارے دل میں بٹھا اور عمل کرنے کی بھی توفیق نصیب فرما یار حمرنہ احمین پوری امت پر رحم فرما پریشان حالوں کی پریشانیاں ختم فرما بیماروں کو شفا نصیح فرما مقروضوں کو قرضوں سے چھٹکار نصیف فرما اولادوں کو نیک سالح اولاد نصیب فرما شادیوں میں رکاوٹ دور فرما روزگار فرما. برکت والی حلال کمائی فرما. حرام کمائی سے حفاظت فرما حرام کاموں سے حفاظت فرما حرام خوری سے حفاظت فرما حرام دھندوں سے حفاظت فرما شی کو ختم فرما ذنا کا ماحول ختم فرما لواطت کا ماحول ختم فرما شراب نوشی اور رقص کا ماحول ختم فرما نیکی اور صلاح اور فراح اور تقوا اور اخلاص اور اللہیت والا ماحول پیدا فرما اللہ ہمیں تیرا خوف نصیب فرما تیرا دھیان نصیب فرما قیامت کے دن تیرے سامنے کھڑے ہونے کا فکر نصیب فرما حساب کتاب کا فکر نصیب فرما یا یارحمر ہمارے ساتھ رحم کرم کا معاملہ فرما یا اللہ امت میں جہاں کہیں مسلمان مظلوم ہے مظلومیت سے نجات عطا فرما ظلم کا خاطفہ فرما امن چین سکون والی زندگی نصیب فرما اسلام کا بول بالا فرما اسلام کو پھر سے عزت قوت شوقت غلبہ نصیب فرما غیروں کے سامنے بھی اسلام کی حقیقت حقانیت کو واضح فرما اللہ ان کے قلوب کو اسلام اور مسلمانوں کے لئے نرم فرما اللہ ان کے لئے ہدایت کے دروازے کھول دے اللہ ان میں ہمدردی پیدا فرما ظلم و ستم سے رکنے کی انہیں توفیق نصیب عطا فرما اللہ ان کے ہاتھ پکڑ لے ان کو روک دے اللہ تباہی سے ان کو حفاظت کر لے بچا لے یا رحم الرحمین ہدایت کے دروازے کھول دے یا اللہ ہمیں بھی ہدایت نصیب فرما اور ہمارے ذریعے تیرے مخلوق کو بھی ہدایت نصیب فرما انہیں ہدایت پر لانے کے لیے ذریعہ سبب کے طور پر ہمیں قبول فرما ہماری کوتاہیوں کمزوریوں سے درگزر فرما ہمیں معاف فرما ہماری ٹوٹی پھوٹی دعائیں قبول فرما تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے جو بلائیاں مانگی ہیں وہ سب ہمیں نصیب فرما اور جن برائیوں سے پناہ مانگی ہے ان سے ہمیں اپنی پناہ نصیب فرما ربنہ تقبل منا ان نکان تسمیوں اجمعین عزت وسلم رب الحمد للہ اللہ الرحمن الرحیم بہن حدیث رحیم بہن حدیث رحیم بہن حدیث رہی